تو آدم سے وجود میں جب انسان آتا ہے تو سب سے پہلے اس پر حق ہوتا ہے وجود بخشنے والے کا وہ ہے اللہ رب العزت پھر جن کے سبب اور جن کی بدولت اللہ رب العزت نے آدم سے وجود بخشا ہوتا ہے ان کو والدین کا نام دیا جاتا ہے انسانی زندگی میں احترام کے لائق ایک انسان کے لیے تین ہستیاں ہوتی ہیں اور تینوں کی تینوں ہستیاں احترام کے بھی لائق ہیں تکریم کے بھی لائق ہیں اور اہتمام کے بھی لائق ہیں منحص الحقیقہ حقیقت کے اعتبار سے انسان کا حقیقی باپ وہ ہوتا ہے جس کا انسان بیٹا ہوتا ہے اور من حیث القرامہ عزت و تکریم انسان کو ملتی ہے تو علم و معرفت کی بدولت تو یہ عزت و تکریم کے لائق جو سب سے بڑی ہستی انسان کے سامنے ہوتی ہے وہ استاد کی ہوتی ہے اور استاد کو بھی روحانی باپ کہا جاتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا أَنَ لَكُمْ بِمَنزِلَةِ الْوَالِدِ وَعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ میں تمہارے لئے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں ایک باپ کی جگہ پہ ہوں وَعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ میں تمہیں تمہارا دین سکھلاتا ہوں دین کیسا سکھایا؟ قبلا اولا یستبرہ اولا یستمینی جب تم میں سے کوئی قبائے حاجت کے لیے جائے تو نہ تو وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھے نہ قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ استنجا دائیں ہاتھ سے کرے تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائیں اور ان باتوں کو بتانے والا استاد ہوتا ہے اور اس کو استاد کو حیثیت کیا حاصل ہے باپ کی حیثیت حاصل ہے من منحیث المعال ومن منحیث الکرامہ اللہ رب العزت نے ایک من منحص الکمال انسان کا ایمان کس طرح مکمل ہوتا ہے اس حیثیت سے بھی ایک شخص کو یہ اہتمام شریعت نے دیا ہے فقد منرض اللّہ في الشطر شکری جس شخص کو اللہ رب العزت نے نیک بیوی بی آپا کر دی ہے اس کے آدھے ایمان کو مکمل کرنے میں اس کی مدد فرما دی ہے بقیہ آدھے میں وہ اللہ سے ڈر جائے اس سے پتہ یہ چلا جس شخص کی وہ بیٹی ہے وہ کمال کے اعتبار سے احتمام کے لائق ہے کہ اس کی پرورش اور حسن تربیت کی وجہ سے ہی وہ نیک ہوئی اور وہ شخص سبب بنا ایک مسلمان کے آدھے ایمان کی تکمیل کا اس لیے سسر اور جس کو خسر بھی کہا جاتا ہے اس کا احترام اور تقریم بھی اسلام کے اندر موجود ہے آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا محور والدین کے حقوق ہیں اولاد کے اوپر والدین کے کون کون سے حقوق ہیں آپ اس کو سوئے اتفاق کہیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا آج امت کے اندر جانوروں کے حقوق پہ تو بحث کی جاتی ہے بلکہ ہر ایسی اشیاء کے حقوق کے تناظر میں گفتگو سننے کو ملتی ہے مرغی جو ایک جانور ہے پرندہ ایک جانور ہے اب پرندوں کے حقوق اور مرغیوں کے حقوق پہ لمبے لمبے پروگرام کروائے جاتے ہیں لیکن انسانیت کی پرواز کو بلند کرنے کے لیے جو حقوق قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اس پہ کوئی بھی گفتگو نہیں ہوتی ہاں آپ جیسے نیک لوگ آپ جیسے دین کو پسند کرنے والے جو ہیں وہ اس بات کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن میں جس نہریوں میں بات کر رہا ہوں کہ امت کے اندر عموماً ایسی گفتگو کی جاتی ہے جس کا تعلق یا تو پرندوں سے ہوتا ہے یا جانوروں سے ہوتا ہے یا کتوں سے ہوتا ہے تاکہ ان کی جنس جو ہے اس کو باقی رکھا جائے اس میں نقص اور خلل نہ آئے اسلام نے سب سے پہلے جو پیغام دیا ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور رب کی معروفت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اور معرفت کے بعد جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا حق ہے اس لیے ارشاد ربانی ہے اقورب کا اللہ تبد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کس بات کا عبادت کی جائے تو کس کی ایک اللہ کی اور احسانہ اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر احسان اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں تو کون والدین والدین بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ہی عظمت کو بیان کیا ہے آج کی اس مجلس میں میں دس حقوق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا حق جو والدین کا اولاد پر ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا اگر حقدار ہے تو وہ انسان کے والدین ہے ابو رح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی کون ہے سب سے زیادہ حقدار میرے اچھے سلوک کا میری صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے جواب دیا اموں کا آپ کی والدہ گرامی کلتسم من پھر کون قال اموں کا دوسری مرتبہ یہی فرمایا کہ آپ کی والد گرامی قلت سم امن صحابی کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا آپ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا امو کا آپ کی والد گرامی چوتھی مرتبہ پھر سوال ہوا قلت سم پھر کس کا حق ہے قال ابو کا آپ کے والد گرامی کا اس حدیث کی روشنی میں میں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ آج میری قربت آج میری محبت کے رخ آج میری حسن معاشرت اور حسن صحبت کے تقاضے ماں باپ کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے تعلق والوں کے ساتھ یا والدین سے بڑھ کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ شریعت کا یہ فیصلہ ہے سب سے زیادہ اگر حسن سلوک کا حقدار ہے تو وہ کسی مسلمان کا باپ ہے اور اس کی والدہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا جو عموما کچھ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ ایک طرف تو بیوی ہے وہ بیچاری اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے اب اس کا کون ہے میرے علاوہ تو میں بھی اگر اس کو توجہ نہ دوں تو کیا سوچے گی سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایو الناس علی الرجل مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے قال ام اس کی والدہ کا ہے پھر سوال کیا حقا نال المرآ عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے کالج اس کے خامد کا حق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ ابومن کے لیے وضاحت کر دی ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ حسن نے سلوک اپنی والدہ سے کرے اپنے باپ سے کرے اور یہی اس کی معرفت کی اور سعادت کی دلیل اور شعار ہوگا کہ اس نے اللہ رب العزت کے فیصلوں کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویہ درست کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوال کیا گیا ہے تین حصے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ماں کے بیان کیے اور ایک حصہ باپ کا بیان کیا یہ حدیث بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے اور خصوصاً اگر یہ بات میری کسی بہن یا بیٹی کو پہنچ جائے کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق کا خیال نہیں کیا گیا آپ اس صحیح بخاری کی روایت کو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اسلام نے عورت کو تین حقوق دیے ہیں اور مرد کو ایک حق دیا ہے انصاف کی بات کرنے والے اگر دلائل کی روشنی میں شریعت کو پڑھنا چاہیں تو کبھی بھی وہ شریعت کے ان اصولوں سے دور نہیں ہوں گے دوسرا حق یہ ہے والدین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس انداز سے تم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو بھلائی کر سکتے ہو سب سے زیادہ نیکی کا مستحق بھلائی کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا باپ ہے اور انسان کی والدہ ہے مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ بال اکربرب اللہ رب العزت نے تین مرتبہ وصیت فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ نیکی کرو تو اپنی ماؤں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کے مستحق ہے تو آپ کی والدہ گرامی ہے اور تیسری مرتبہ فرمایا اللہ رب العزت نے جو وصیت فرمائی ہے کہ اپنے باپ کا خیال کرو اس کے ساتھ نیکی کو روا رکھو اور تیسرا درجہ جو چوتھی مرتبہ فرمایا ان اللہ یوسی کم ماں اور باپ کے بعد پھر قریبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے سم ادنا کم پھر قریبیوں کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ان سے قریب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہاں ایک بات میں پیش کرنا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ جو دو باتیں بیان کی ہیں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ماں باپ ہے اور سب سے زیادہ نیکی تو کی جائے تو ماں باپ کے ساتھ لیکن ایک اگر مسلمان کا رویہ یہ بن جائیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت بھی زیادہ ہیں ان کی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے تڑپتا اور مچلتا نظر آئے اور والدین جو سبب بنے ہیں اس دنیا میں آنے کا ان کی خواہشات خواہشات ہی رہ جائیں اور وہ ترستے ہی رہ جائیں تو یہ انسان کتنا کو سعادت والی زندگی گزارتا ہوگا اور سوئے اتفاق دیکھیے کہ آج مسلمان کے اندر کتنی کمزوری آ گئی ہے ماں باپ بہن بھائی جن کا ڈائریکٹ حق ہے ایک مسلمان پر سفر کے دوران کسی بس یا کسی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کسی غیر محرم کو دیکھ کر بچتا نظر تو آتا ہے کہ آپ سسٹر یہاں تشریف رکھے میں نہیں یہ کہتا کہ احترام نہیں ہونا چاہیے احترام ہونا چاہیے لیکن سگی بہن جب گھر میں آتی ہے تو وہ احترام کا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا ایک طرف اپنا دوست اپنا پارٹنر آتا ہے خواہش طلب کی جاتی ہے کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے حکم کیجئے لیکن اپنے گھر میں جا کے ماں باپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ والد گرامی آج کیا پسند فرمائیں گے میرے والد محترم آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے اپنے ماں باپ کے سامنے یہ رویہ نہیں رکھتا کہ آپ مجھ سے مطالبہ کیا کرتے ہیں میں کس انداز سے آپ کی خدمت کر سکوں میں کس انداز سے آپ کو خوشی دے سکتا ہوں یہ دونوں رویوں کو کمپیریٹولی چک کیجئے جو دوستوں کے ساتھ تو کرتا ہے والدین کے ساتھ نہیں کرتا سگی بہن کو محروم کر کے جس سے کوئی تعلق نہیں اس کا تقریب اس کی احترام اور تقریم کرتا ہے اس کو اخلاق نہیں کہتے اس کو نفاق کہتے ہیں اخلاق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال کیا جائے جن کا زیادہ حق ہے آپ حیران ہوں گے ہائی ابن و بہت بڑے محدث ہیں بات کو بیان کرنے سے پہلے میں دو سوال کرنا چاہوں گا آپ میں سے کون میرا بھائی ہے جو حدیث کو پسند کرتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں اللہ آپ سب کو پسند فرما لے ہے واہ ابن و رحمہ اللہ رحمت نواس حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں دیانت داری سے بتائیے اس سے بڑا کوئی عمل ہے اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے فرامین کی تعلیم دے پڑھا رہے ہیں حدیث ماں گھر سے چلی آ کے کہتی ہے یا ہائی یا ہائی نعم یا اماں جی ہاں میری والدہ گرامی اٹھو میرے گھر میں جو مرغیاں ہیں ان کی خوراک کا بندوبست کرو گا ذرا گھر سے والدہ چلی ہے وہ خود بھی تو دانہ ڈال سکتی تھی نا اور سفر کر کے آئی ہے پڑھانے والے بیٹے کے پاس پڑھا رہے ہیں حدیث ہیں محدث لیکن ماں کی بات سن کے نہ کے ماتھے پہ سلوٹے آئی ہیں کہ میں اس وقت استاد اور اتنا بڑا عالم اور یہ مجھ سے کام کیا لینا چاہ رہی ہے اور میں کیا کام کر رہا ہوں جواب کیا دیا نعم یا امہ جی ہاں میری والد گرامی کہا بیٹو آپ کو پڑھانا نفل ہے اور ماں کی خدمت فرض ہے نوافل کو فرائض سے مقدم نہیں کیا کرتے آپ تشریف رکھیے گا میں ابھی اپنی والدہ کے تقاضے کو پورا کر کے واپس آ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا محدثین کس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو بلندی دی وہ اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی کے رویے درست کرتے آج ماں کچھ کہہ رہی ہے باپ کچھ کہہ رہا ہے نہیں اس وقت میرے دوست نے مجھے یہ کہا ہے میں نے جانا ہی جانا ہے یاد رکھنا جس شخص سے اس کی والدہ اور اس کا باپ اس کے دوست سے ہار جائے وہ کل قیامت کو کیسے اپنے مقدر کو جتوانے کے لیے اپنا عمل کون سا پیش کرے گا ماں باپ جن کی عظمت یہ ہے کہ محدث اعظم بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات ماننا جو میری والدہ گرامی فرض ہے اگر بالفرض میں یہاں ایک بات پیش کر دوں تو شاید کڑوی تو لگے گی آج اگر کسی کی والدہ کسی کا باپ بیمار ہو جائے وہ کسی وعدے پہ نہیں پہنچ پایا وہاں کیا کہا جاتا ہے دین دار ہوتے ہی منافق ہیں اس نے وعدہ کیا نہیں آیا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں آنا چاہیے میں کیسے رویے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں عالم کی ذمہ داری ہے جو وعدہ کیا اس کو نبھائے کس انداز سے نبھائے جنت کا بارش بننے کے لیے نبھائے اور مومن کی عظمت ہی اس میں ہے اوفاحت تم جب تم نے وعدہ کر لیا ہے آخری حد تک کوشش کرے کہ میں نے اس کو نبھانا ہی نبھانا ہے لیکن اگر ازر ہے اس کے سامنے تو پھر اہل اسلام سے ہم گزارش کیا کرنا چاہتے ہیں دیندار اپنا رویہ درست رکھے کبھی بھی خلاف وعدہ کوئی بات نہ ہو یہ نہ ہو کہ بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہوں اور پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کہیں جانا ہے کہ نہیں جانا اور یہ بھی بہت نگیٹو پہلو ہے کہ ایک شخص کی دیانتداری کے بارے میں کسی کو پتہ ہے اگر وہ اس طرح کے شرعی عذر کو پیش کرتا ہے تو وہاں یہ فتویٰ صادر کر دیا جائے کہ دین دار ایسے ہی ہوتے ہیں کسی ایک شخص کے فیل کی وجہ سے اس مبارک سلسلے کو جو علماء کا سلسلہ ہے اس کو مقدر نہیں کرنا چاہیے اس لیے صرف کہا کرتے تھے انیلا التمسلی آخری سرعین عذران میرا بھائی جب میرے وعدے کو پورا نہیں کرتا تو میں اس کے لیے ستر عذر تلاش کرتا ہوں شاید یہ وجہ ہو شاید یہ وجہ ہو دل کا اطمینان اگر نہیں ہوتا تو میں کہہ دیتا لعل ناخر شاید کہ اس کے پاس کچھ اور بھی عذر ہوگا جس کو میں نہیں پہچانتا یہ بات سلف کیوں کہتے ان کے دل میں کسی قسم کی بات نہ آئے جس سے ان کا درجہ کم ہو جائے بغض حسد انعت غیبت یہ چار ایسی بیماریاں ہیں جن سے بچنے کے لیے سلب ہر وقت کوشاں رہتے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسرے حق کے متعلق فرمایا افبل لی وقتی ہے وبرالوینجہادی صبیر اللہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان مقرر وقت پہ نماز پڑھے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور کلمات اللہ کے لیے جہاد کرے کوشش کرے اور دوسری روایت میں عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ و فرماتے ہیں سلط النبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ رب العزت کو قال تو على وقتها وقت پر نماز کو ادا کرنا قلت تو سم این پھر کون سا الوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا قلت ثم اي پھر کون قال الجهاد في سبيل الله اللہ کی راہ میں جہاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ فاذا سمعت قراءه میں جب جنت میں گیا تو میں نے قران مجید کی تلاوت سنی فقلت من هذا یہ کون ہے سعادت من جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی قرآ کی لذت سے اہل جنت محظوظ ہو رہے ہیں قابل خارث تبن النعمان یہ حارثہ بنعمان بن ہے وَكَانَ ابر سے بمی اس وقت سب سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والے یہی صحابی ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ دوسرا حق ہے ہر وہ نیکی جس کو نیکی کہا جا سکتا ہے ہر پہلو سے اس کے ساتھ ان کے ساتھ نیکی کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان دنیا میں بیٹھا قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی تلاوت کی لذت اہل جنت محسوس کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسرا حق بیان کیا ہے اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے کیسے خدمت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ جی تو كہ استشير آپ کے پاس مشورہ کرنے آیا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اللہ كى رام جہاد کے ليے نکلوں کتنا عظیم کام ہے و وسن ہی الجی اسلام کی کحان ہے اتنی عظمت والی چیز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم فَإنَّهُ بَابٌ مِّن أبواب الجنة اللَّهُ بِهِ وَالْغَمَّ اس عظیم کام کو لازم پکڑو دنیا جہان کے سارے غم اور ہم اللہ دور فرما دیں گے یہ جنت کا دروازہ ہے اس زمن میں مشورہ آ رہا ہے فرمایا والدہ یہ تو بتاؤ ماں باپ زندہ ہیں کالا نالا جاؤ ان کے ساتھ نیکی کرو ان کی خدمت کرو وہی اجر و ثواب جس کی طلب لے کے آئے ہو تمہیں اللہ رب العزت نصیب فرما دیں گے اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جاؤ اپنے والدین کے پاس اجازت دیں تو چلے جانا اگر اجازت نہ دیں تو انہیں کی خدمت کرنا ففی ہی ہے یعنی والدین اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں انہی میں جہاد کرو یعنی والدین کی خدمت کو پیارے پیغمبر کی زبان اقدس جہاد کہہ رہی ہے اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں والدہ زندہ ہے خالدان قال الزن فن الجن اس کی خدمت کرو جنت وہاں ہی ہے اِلزَمْ رِجْلَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا پانچویں روایت کے الفاظ ہیں جاؤ اس کی قدم دباؤ یعنی اس کی خدمت کرو اس کی قدم لو اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے تو ماں کی قدموں تلے رکھی ہے اور یہاں بھی میں ایک نقطہ آپ کو دینا چاہوں گا بیٹی جو عورت ہے جب پیدا ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان البنات ہن الغالیات بیٹیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں دوسری روایت کے الفاظ ہے من عال جو دو بیٹیوں کو اور تیسری روایت میں آتا ہے جس کی دو بہنیں ہوں اچھی پرورش کرتا ہے احسان کرتا ہے ان ہوا کہ جنت قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اسی طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں بیٹی سے بہن جب وہ ماں بنی تو جنت کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا بی بھی اسلام نے عورت کو عظمت نہیں دی اسلام نے عورت کے کتنے حقوق کا خیال کیا اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت بہت بڑی نعمت اور والدین کی خدمت دنیا جہان کی مصیبتوں کو ختم کرنے کا سبب والدین کی خدمت دنیا جہان کی ہر خوشی کو اپنی جھولی میں ڈالنے کے مترادف ہے صحیح بخاری کی روایت ہے دینما سلاسة نفر یمشون فآخذهم المطر فآغوا الی غار فانحطت علیہم سخرت من الجبل فانطبقت علیہم تین دوست جارے تھے بارش آ بارش سے بچنے کے لیے بھاگی اور ایک غار میں چلے گئے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا غار کے منہ پر اور اس نے غار کو بند کر دیا اور تینوں قیدی بن گئے ایک دوسرے کو کہتے للہ اب اس عمل کو پیش کرو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے ان الفاظ کو ذرا غور سے سنیے گا اللہ کے لیے جو عمل کیا ہے اس کو پیش کرو کیونکہ اللہ کے ہاں قبولیت اسی عمل کو ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے تینوں میں سے ہر شخص نے اپنا اپنا عمل پیش کیا ایک وہ بھی سعادت مند تھا جس نے کہا میرے مالک تو, تو جانتا ہے شی خینی کبی عائن میرے ماں باپ تھے ون مرتی ولی صبح سے غار میرے گھر میں بیوی بی بھی, بھی تھی بچے بھی اور میری عادت یہ تھی میں سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا جب میں رات کو واپس آتا لیکن ایک ایسا دن بھی آیا کہ میں کچھ لیٹ ہو گیا جب میں واپس آیا تو جتوں میں نہ میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں کیا ری تو انوکھ گاہ ہوں میں نے پسند ہی نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ کی نیند کو خراب کروں اور میں نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پہلے دودھ ہی پلا دوں وہ خبیغ الفجر ماں باپ سوئے رہے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے صبح ہو گئی میرے مالک نہ میں نے بچوں کو دودھ دیا صرف اس انتظار میں کہ میرے ماں باپ کب بیدار ہوں گے میں ان کو سب سے پہلے دودھ پلانا چاہتا ہوں میرے مالک تو تو جانتا ہے اگر تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا میرے جگر گوشے تھے میرے بچے میری بیوی بھی تھی لیکن میں نے ماں باپ کی عظمت کو پسند کیا اے اللہ اگر تیرے لیے میں نے یہ کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور وہ اس غار سے آزاد ہو گئے صحیح بخاری کی روایت یہ پیغام دیتی ہے نیو جنریشن کو جو سمجھتے ہیں کیا کریں اب ساری زندگی اس بوڑھے ماں باپ کے ہی پیچھے چلیں اور اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کچھ نہ سوچیں جو آنے والی اس کا کوئی خیال نہ کریں نہیں بچوں کے فیوچر کو بھی سوچیے آنے والی کا بھی احترام اور تقدیر کیجئے لیکن سب سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے اور ان کی خدمت جو ہے وہی تمہیں دنیا کی ہر مصیبت سے نجات دلائے گی ہر خوشی کا موقع فراہم کرے گی اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دہ فرمائے ایک خوراسانی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہتا ہے سرتاج رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے حج کروایا ہے آپ میں سے جس نے حج کیا ہے وہ جانتا ہے کہ حج میں کتنی تو دو کرنی پڑتی ہے اور سفر بھی کیسا ہے پیدل حج اگر کسی کو کندھے پہ اٹھا کے کروانا پڑے تو کیسے ہوگا ایک لمحے کے لیے انسان سوچ سکتا ہے اور ایسی سخت گرمی میں جب کہ انسان کا جسم پگر رہا ہو سوال کرتا ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا آپ نے اپنے ناخن کی طرف اشارہ کیا فرمایا والا کولامت غفر یہ زائد ناخن جب کاٹ کے پھینکتے ہیں اتنا حق بھی تم ادا نہیں کر سکے تم اپنی ماں کی پورے حقوق کی ادائیگی کی بات کر رہے ہو فضل لکین یہ صحیح بخاری میں امام بخاری جن سے روایت لاتے ہیں ان کو اور ان کے باپ کو جیل میں بند کر دیا گیا دیکھیے خدمت کس کو کہتے ہیں باپ بوڑھا ہے سخت سردی ہے وہ قندیلیں جو روشنی کے لیے جیل کے اندر تھیں بیٹا پانی بھرتا ہے ساری رات اس کندیل کے پاس لے کے کھڑا رہتا ہے کہ میرے باپ نے تحجد پڑھنی ہے وضو کرنا ہے کچھ تو پانی گرم ہو جائے دو راتیں گزری آڈر ہوا کس کو بند کر دیا جائے برتن میں پانی لے کے اپنے پیٹ پہ رکھا اور ڈاکٹرز اگر بیٹھے ہیں تو اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو حرارت انسان کے اندر ہوتی ہے وہ بھی بڑی قوت والی ہوتی ہے چلو اگر اچھی طرح گرم تو نہیں ہو سکتا تو اس کی ٹھنڈ ختم ہو جائے تاکہ میرے باپ کو تکلیف نہ ہو وضو کرتے وقت اس انداز سے صرف سال نے اپنے والدین کی خدمت کی اور بندار لکھتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا میرے بیٹے میرے پاس رہو میں نے اجازت چاہی کہ فلان جگہ میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں کہا میرے بیٹے میں اس وقت بیمار ہوں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیرے اوپر معرفت کی گتھیاں کھول دے دعا کی بندار کہا کرتے تھے میں نے جن کے پاس پڑھنے جانا تھا اللہ نے میرے علم میں اتنی برکت عطا کی کہ مجھ سے ادب سیکھنے کے لیے وہ لوگ میرے پاس آ والدین کی خدمت بہت بڑی عظمت اور والدین کی خدمت سے محرومی بہت بڑی بدقسمتی اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اراغی میں انفو شم ان انفو, انفو خاک انفو خاکود شخص کی من والدئی او ماں سب ملمیت خلل جنّ جس کے دونوں ماں باپ اس کی زندگی میں زندہ تھے یہ دونوں میں سے ایک پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو گیا کیا مطلب راغی منفو علماء لکھتے ہیں کہ اگر انسان تبھی موت فوت ہوتا ہے تو روح انسان کے ناک کے ذریعے نکلتی ہے اس لیے بسا اوقات میت کا ناک یا تو دائیں طرف یا بائیں طرف معمولی سر میں اعبجاج ہوتا ہے ٹیڑھ پن ہوتا ہے اور اگر انسان کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی انسیڈنٹ میں فوت ہوتا ہے تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ جہاں بڑا زخم لگتا ہے پھر روح وہاں سے نکلتی ہے میں حدف انفی یہ تبھی موت فوت ہوا راغی میں انفو خاک آلود ہونا کیا مطلب اس کی موت کا وقت جب آئے تو یہ سخت تکلیف میں چلا جائے لیکن موت نہ آئے یہ زمین پہ اپنی ناک بھی رگڑے لیکن اس کو موت نہ آئے موت کی سختیاں اس پہ سوار ہوں جس کو والدین کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو اور وہ والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو جاتا اللہ رب العزت ہم سب کو خدمت کی توفی قدا فرمائیں چوتھا حق والدین کو کسی بھی طریقے سے راضی کرنے کی پوری کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی سخت ہی م اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کر لو اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو ناراض کر لو بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں الوالد اوس و الجنہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے چاہتے ہو تو اس کو بند رکھو چاہتے ہو تو خدمت کر کے اس کو راضی کر کے جنت کے دروازہ کھولنے کے مستحق بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم پہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ کس حقیقت کو کھولتا ہے ابراہیم علیہ و والسلام کے باپ بت تراش بھی تھے بت فروش بھی تھے یعنی معیشت کا نحصار بتوں پہ تھا اور بتوں کے پجاری بھی تھے تین باتیں لیکن بیٹا بلاتا کیسے ہے یا ابتی لات الشیطان میرے ابا جان یا ابھی نہیں کہا یا ابتی میرے پیارے ابا جان اس لیے قرآن کہتا ہے او کالا دنیا معروف والدین اگر شرک پہ مجبور کریں ان کی بات نہیں ماننی لیکن ان کے ادب میں فرق نہیں آنا چاہیے صاحب ہوا پھر دنیا حالت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلات والسلام یا بیٹھی یا ابتی یہ کہہ رہے ہیں اور باپ کیا کہتا ہے اگر تم باز نہ آئے تو میں تجھے رجب کروں گا بہت ماروں گا اور چلے جاؤ میرے گھر سے لیکن بیٹا کیا کہتا ہے قال سلم رکھ اباجان میں چلا تو جاتا ہوں لیکن سلام کہہ کے جاتا ہوں آپ کو اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں سلام کی تین قسمیں ہیں سلام تہیہ سلام دعا سلام متارکہ سلام تہیہ جو مسلمان ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں جس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے تعزا تم بہیہ تحیو بھی احسن اور اردو ایک ہے سلام دعا جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور اس کو سلام دعا کہتے ہیں اس کا جواب دینا نہیں کیونکہ وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے یہ سلام دعا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ہر قسم کی مصیبت سے قبر اور حشر کی مصیبت سے سلامتی سے نوازے نہ اس کا جواب دیا جاتا ہے اور نہ اس کا جواب ہے اور ایک ہے سلام متارکہ کسی کو چھوڑنا ہو تو پھر بھی سلام کہہ کے دعا دے کے چھوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا حق بیان کیا ہے والدین کو راضی رکھنا حیرانگی کی بات ہے احمد بن سیرین اور محمد بن سیرین اور حفصہ بنت سیرین تین بہن بھائی ہیں اور تینوں ہی محدث اور بہت بڑے قاری کیا دیکھتے ہیں احمد بن سیرین کو ان کی والدہ کو زرد رنگ بڑا پسند تھا اب انہوں نے یہ حدیث تو سنی پڑی اور سنائی تھی کہ والدین کو خوش کرنا بہت بڑی عظمت کی بات ہے وہ جب بھی کوئی زرد رنگ کا کپڑا دیکھتے خرید کے سب سے پہلے اپنی والدہ کو آ کے پیش کرتے اور دعائیں لے لیتے اس کی الماری میں اور سیف میں دیکھتے کوئی کپڑا پڑا ہے تو اس کو بھی زرد رنگ کروا دیتے کیونکہ والدہ کا پسندیدہ رنگ ہے کس طریقے سے والدہ خوش ہوتی ہے میں اپنی والدہ کو خوش ہی رکھوں گا اور آج وہ وقت آیا ہے کہ آج قرآن و حدیث کے متعلق گہرائی کی باتیں اگر کسی نے پڑھنی ہو تو محمد بن سیرین احمد بن سیرین اور حفصہ بنت سیرین کی باتیں پڑھے یہ مقام اللہ نے ان کو دیا تو اسی وجہ سے دیا کہ انہوں نے اپنے والدہ کا خیال رکھا اب وہ رضی اللہ تعالی سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی حدیثیں کیسے یاد ہوگی چار جواب مختلف اوقات میں دیے اللہ کی رحمت جو ہمیں بھی مل سکتی ہے اللہ کے رسول کی دعا جو ابو حرا کو ملی اب اللہ کے رسول تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں تیسری بات انی لزلت اجزا پوچھنے والے میں رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں سلو سن رات کا پہلا حصہ سو جاتا ہوں وہ سل اقوم اور ایک حصہ میں تحجد پڑھتا ہوں وسول و سن کر صلی اللہ علیہ وسلم اور سہری کے وقت بیٹھ کر میں حدیثیں یاد کرتا ہوں اور چوتھی بات اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں صبح اٹھتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا ہوں کہتا ہوں السلام ورحمت و اللہ وبرکاتہ رحیم اللہ کیا میں عربی تین صغیرہ میری تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو تو نے میری کتنی پیاری تربیت کی اور ماں آگے سے دعا کیا دیتی رحیم اللہ میں بررتنی کبیرہ میرے بیٹے تجھ پہ بھی اللہ کی رحمت کی برکھا بر سے نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا ہے بیٹھے ہیں اپنی ماں کے پاس ماں آواز دیتی ہے أبا قال نعم یا جی ہاں میں حاضر ہوں میری ماں اپنی آواز ماں کی ماں سے آواز سے بلند ہوئی فوراً استفار کرنے لگ گئے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا کہا میری آواز میری ماں کی آواز سے بلند ہوئی یہ بدتمیزی ہے جو مجھ سے ہو گئی فوراً بازار میں گئے دو غلام خریدے اور ان کو آزاد کر دیا کہ میری یہ بدتمیزی معاف ہو جائے یہ رویہ تھا سلف کا اور آج اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں ہوگا لیکن بتانے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا پانچواں حق والدین کا اولاد پر یہ ہے کہ وہ والدین کے تعلق والے والدین کے بھائی اور بہن ان کا احترام کرے اور ان کے دوستوں کا جیسے کہ میرے انتہائی محترم بھائی نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائیں یا وہ زندہ ہوں تو ان کے تعلق والوں کا احترام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عم الرجل العم هو الوالد چچا تو باپ ہوتا ہے اور چچا باپ کی طرح ہوتا ہے جس طرح باپ کی خدمت ہے جس طرح باپ کا احترام ہے اسی طرح چچا کا احترام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد من احبل اباہ قبری فل یصل صدیقہ ابی فل یصل اخوان ابی جو چاہتا ہے کہ اس کے باپ کو نیکی پہنچے وہ قبر میں ہے تو باپ کے بھائیوں سے نیکی کرے باپ کے دوستوں سے نیکی کرے ان ابرجن ابی سب سے بڑی نیکی باپ کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے جو اس کے ساتھ محبت کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گدے پہ سوار ہیں راستے میں جاتے جاتے ایک شخص سے ملاقات ہوئی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سلام ہوا سوال و جواب ہوئے معان کا کیا خوش ہو گئے اور سر سے پگڑی اتاری اس کے سر پہ رکھ دی گدا اس کو دے دیا ساتھی پوچھتے ہیں ان لاب <بِيَسِيرٌ> یہ دیہاتی ہے کون ہے جس کو آپ نے اتنا نواز دیا ہے یہ تو معمولی بات سے بھی راضی ہو سکتا تھا کہا جانتے ہو یہ کون ہے یہ میرے باپ عمر کے دوست کا بیٹا ہے اور ہمیں تعلیم ہی یہ ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں تعلق والوں کا احترام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹا حق بیان کیا ہے اپنے والدین سے دعائیں لی جائیں سلاس دعوات رد تین ایسی دعائیں ہیں جن کو رد نہیں کیا جاتا دعوت المسفر و دعوت الصائم ماں باپ جب اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کو رد نہیں کرتے مسافر کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا اور روزہ رکھنے والے کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے لیکن دعا کی قبولیت کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ وہ دعا کے لیے جو شروع ہے ان کو پورا کرے حلال لکمہ کھانے والا ہو اللہ سے تعلق اس کا مضبوط و مربوط ہو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں اور دعا کرو کس طرح جس طرح وہ حریرا کے لیے پھر ماں نے دعا کی دعا کرو اس طرح جس طرح امام بخاری کی ماں نے دعا کی تو اللہ نے آنکھیں واپس لوٹا دی تھی دعا کی جائے تو آج کل کا نمونہ دور کی بات نہیں جب شیخ سدیس کی والدہ سے انٹرویو کیا گیا تو وہ کیا کہتی ہے کہ جب یہ جی چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا کبھی کوئی نوک پلک درست نہ کرنی تو میں نے غصے میں آ کے کہنا جعلک اللہ, امام الحرم اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے اللہ نے امام الامہ اللہ تمہیں پوری امت کا امام بنا دے کیونکہ اللہ رب العزت والدین کی دعا کو رد نہیں کرتے کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ میرے پیارے بھائیوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا دعایں تو بہت کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اسم ولا خطیئه ولا قطیعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث جب بندہ مومن دعا کرتا ہے شرط یہ ہے گناہ کی دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے طاقت دے میں فلان کو قتل کروں اے اللہ مجھے اتنا مال دے دے کہ میں فلان کو رشتہ دار کو موئینہ لگاؤں ایسی دعا نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت تین باتوں میں سے ایک عنایت کرتے ہیں اما ان يعجل له دعوته واما ان يصرف عنه من السوء مثلها واما ان يدخرها له في الاخره یا تو اللہ فوراً پوری کر دیتے ہیں یا اللہ رب رجل اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹال دیتے ہیں یا پھر اس کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں ویسے تو ابراہیم علیہ السلاۃ کی دعا تو آٹھ سو سال بعد پوری ہوئی نا جب اللہ کی رسول پیدا ہوئے تو انسان کو اتنی خوشی کافی ہے جو عمر کے پاس تھی عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے مجھے دعا کی قبولیت میں کبھی فکر ہوئی نہیں ہے کیوں؟ دعا کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کو اللہ نے قبول کرنا ہوتا ہے میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں دعا کی توفیق نہ مجھ سے اللہ چھین لے پھر اس کا مطلب ہوگا کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں جب تک مجھے توفیق ملتی رہتی ہے میں خوش رہتا ہوں کہ اللہ نے یہ قبول کرنے ہی کرنی ہے کتنے حقوق بیان ہو گئے تازہ دم بیٹھے ہیں نا باقی چار رہ گئے ہیں انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائیں گے ساتواں حق یہ ہے سب سے پیارا اور سب سے خوبصورت حق اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنو کچھ لوگ کہتے ہیں صدقہ جاریہ کرو یہ ایک پہلو ہے جب انسان خود صدقہ جاریہ بنے تو کرنا خود بخود ہو جاتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث بن صدقت جاریہ او علم ینتفع به او ولد صالح یدعولہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین ایسے اعمال ہیں اس کی نیکی اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے بن صدا جاریہ جو اس نے صدقہ جاریہ کیا او علم یا ایسا علم جو اس نے پڑھا دیا کوئی کتاب لکھ دی کوئی ریکارڈنگ کروا دی ہر وہ پہلو جس سے کسی کو نفع مل سکتا ہے اولد صالح یدعول یہ ایسی نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے قیامت کا دن ہوگا اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ ایک آدمی کا مرتبہ بلند ہوگا پوچھے گا یا ربی انا لی هذا انا اعارف آمالی اللہ میں جانتا ہوں میں نے کون کون سے عمل کیے یہ عمل تو میں نے نہیں کیا یہ مقام کیسے ملا؟ جواب ملے گا بستغ یہ تیرے نیک بچے نے تیرے لیے استغفار کیا دعا کی جس کو ہم نے پہاڑ بنا کی نیکیوں میں شامل کر دیا تو والدین کا حق یہ ہے کہ اولاد اس کے لیے سط کا اجاریہ بنے اس کے لیے کست سے دعا کرے قصت سے استغفار کرے رب رحم چلتے پھرتے رب رحم كما رب ديان صغيره رب ارحمهما كما رب ان پہ رحمت فرما کس انداز سے انہوں نے میری پرواہ کی لیکن یاد رکھنا اس پہلو کو گہرائی کے ساتھ سمجھیے آج میں اور میرا مال میرے ماں باپ کا ہے اپ بھی سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الولد من كسب الرجل بچہ بھی باپ کا ہے اس کا مال بھی باپ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شکایت لے کے آ گیا جیسا کہ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں جی کیا کریں اخراجات کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اب ہم نے اپنی زندگی کو اسٹیبلش کرنا ہے تو کیا کریں والدین کی تو اپنی اپنی باتیں ہیں تو میں اپنے بچوں کو کورس کیسے کرواؤں گا یہ تو جو بھی پیسہ ہے اپنے میرے دوسرے بھائی اور بہنوں پہ بانٹ دیتے ہیں ہم کیا کریں اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ صح ابھی میرا باپ میرا مال لے گیا کابلوں اب بیٹا باپ کے پاس پہنچا کہا آئیے اللہ کے رسول کے پاس آپ کی شکایت پہنچی ہے وہ آپ کو طلب کر رہے ہیں باپ تو باپ ہے دل ہی دل میں کچھ ارمان بولے میں سے اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے لیکن کچھ باتیں دل میں کہیں لیکن کون جانتا ہے وہ شخص کبھی اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچا لیکن ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل امین پہلے پہنچ گئے کہا جب یہ شخص آئے نا تو پوچھنا کہ ت نے کون سی باتیں دل میں ہی کہیں جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو باپ سے پوچھا گیا تو جواب دیا اللہ کے رسول میں نے اس کی بہنوں اور اس کے بھائیوں پر رشتہ داروں پہ خرچ کیا ہے میں نے تو کچھ نہیں کھایا میں نے کیا کہنا تھا میں تو یہ کہہ رہا تھا إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبد لشكواك إلا ساهرا أتم الملو كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعينا يتهملو فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجامر اللہ کے رسول میں تو یہی کہہ رہا تھا میرے بیٹے بچپن سے لے کے تجھے غذا کس نے دی اور یاد کرو بیمار میرے بیٹے تو ہوتا تھا ساری ساری رات جاگ کر بیدار ہو کے میں بیٹھا رہتا بیمار تم ہوتے روتا میں تھا کہ میرا جگر گوشہ کہیں فوت نہ ہو جائے مجھے یقین ہے کہ موت نے تو آنا لیکن میری محبت تیرے ساتھ اتنی تھی کہ میں تجھ سے جدائی برداشت نہیں کرتا تھا میں تو اس وقت کے انتظار میں تھا کہ جب تم جوان ہو کے میرے دست و بازو بنو گے لیکن جب تو کڑی جوان ہوا تو نے ہر بری بات ہر سخت بات میرے ساتھ کرنا شروع کر دی ہائے کاش تم مجھے باپ نہیں سمجھتے تھے نہ سمجھتے ایک اچھا پڑوسی پڑوسی کا خیار رکھتا ہے کتنی مندت مدید سے میں تیرے ساتھ رہ رہا ہوں مجھے پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذ بی بی فقال اس کے گریبان سے پکڑا اور فرمایا انت تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے آج کے بعد کوئی باپ کے متعلق شکایت لے کر نہ آئے اس لیے ترمزی کی روایت پڑھتے ہیں تو ورت ہی حیرت میں چلے جاتے ہیں لا يقاد بھی دی باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو لیا جاتا Why? کیوں کیونکہ باپ بیٹے کو قتل کیا ہی نہیں کرتا ہمیشہ یہ خاش بیٹوں میں پیدا ہوتی ہے کہ اس کو سائیڈ پر لگائیں گے تو براست پر قبضہ ہوگا باپ ایسا نہیں کرتا باپ یہ ضرور کہتا ہے میرے بیٹے آج تو میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو یاد کرو آج یہ دنیا دار المقافات ہے جب تم چل نہیں سکتے تھے میرے بیٹے میں اپنی انگلی کو تیرے لیے لاٹھی بنا کے اس کے ساتھ چلاتا تھا آج میرے گھٹنے جواب گئے ہیں تو میرے لیے تم لاٹھی تو خرید کے دے دو بیٹے یاد کرو ہم نے پرورش کس طرح کی تجھے لیٹے لیٹے ہم چمچیوں کے ساتھ اور کس طرح فیڈر آپ کے منہ میں ڈالتے تم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے آج ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہمیں کوئی پانی تو کوئی پلا دے اور بیٹے یاد کر ایک وقت تھا تیرے کس طرح لتھڑے ہوئے لباس کو تجھے کس طرح لیٹے لیٹے ہم تبدیل کروا دیتے آج دس دس دن گزر جاتے ہیں تم اپنی بیوی سے اور اپنے بچیوں سے ہمارے لباس کو دھلانے کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتے یاد کر تیرے کپڑے ہم کیسے تبدیل کرواتے آج تمہیں سب کچھ بھول گیا ہے ضرور یاد کرواتے ہیں لیکن خوش قسمت ہیں وہ جن کو اللہ رب العزت نے نیک اولاد دی اور اس سے بڑی خوش قسمتی ان بچوں کی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کے مستحق بنتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور یہاں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا شاید کہ کسی کو سبق مل جائے ہوتا کیا ہے جب انسان کے بچے ہوتے ہیں تو پھر والدین بھول جاتے ہیں شیخ عبد الرحمٰن العریف ہی جس وقت سعودیہ کے بہت بڑے دائیہ ہیں ایک قصہ الریاض کا بیان کرتے ہیں باپ اور ماں جس میں سے ماں اللہ کے پیاری ہوگی باپ نے کہا میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں گا ہمیشہ بڑے بیٹے کے ساتھ رہنے کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہل ہے مسئلہ لیکن بڑے تو بڑے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں البوقت ہوں کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہی ہے برکت بڑوں کے ساتھ ہے یہ حدیث ہے اب باپ تو باپ کہتے بیٹا فریج کو کھول کر نہیں رکھتے ضائع ہو جائے گی یہ آپ نے لائٹ جلائی ہوئی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا بل تو ادا کر دیں گے یہ ساری توجیحات بڑے دیا ہی کرتے ہیں بیوی بی نے کہا سنو آپ اپنے باپ کو اپنے گھر لے آئے ہو میں اس طرح کا ماحول پسند نہیں کرتی اس کو روکو یہ ہر بات پہ مجھے ٹوکتے ہیں اگر خامن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہو تو وہ کہتے سنو دوبارہ یہ بات آپ کی زبان سے میں نہیں سننا چاہتا وہ میرا باپ ہے اور تم میری بیوی بی ہو گرین سگنل دے دیا اچھا میں بات کروں گا ایک وقت آیا بیوی بی کہتی ہے یہ تیرا باپ اس گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی یہی کچھ ہوتا ہے اور معجرت کے ساتھ یہ فطرت ہے اس فطرت کی اصلاح قرآن و سنت کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت ہے کہ فلاں عورت اتنی تنگ کرتی ہے اتنی تنگ کرتی ہے بہت سمجھایا ہے باز نہیں آتی کہا اس کو جانوروں کے ساتھ آج رات رہنے پہ مجبور کیا جائے جانوروں کے باڑے میں کہا یہاں تمہیں آرام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ایک پنجا تھے بڑو بڑو کو کھینچ لیتے تھے صبح ہوئی کہتے فرمایا کی فاس بہتی کیسے صبح کی قالت احسن من اول پہلے سے اچھی گزری باوجود کے سزال یہ لیکن ضد اور ہٹ درمی اوقات اتنی آ جاتی ہے کہتی پہلے سے اچھی رات گزری جانوروں کے ساتھ اب اس شخص نے جب یہ دیکھا تو باپ کو کہتا بجان وہ جو باہر چھوٹا سا مکان ہے اس کو سرمنٹ کوارٹر کہتے ہیں وہاں ڈائریکٹ دھوپ آتی ہے اور ہوا بھی ڈائریکٹ آتی ہے تو آپ کو وہاں میں کمرہ سیٹ نہ کر دوں ارے اتنا ہی پیارا کمرہ ہے تو دونوں میاں بھی وہاں چلے جاؤ تازہ ہوا ملے گی نا اور ڈائریکٹ آپ کو آکسیجن ملے گی بڑے بڑے ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہا بیٹا ٹھیک ہے منتقل ہوا اور وہ دن شروع ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ اے اللہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اب مجھے, وافر مال عطا فرما مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا سرتاج رسل جس کے سامنے فرشتے نے آ کے کہا آپ دعا کیجئے پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہا نہیں مجھے سونا نہیں چاہیے میں ایک وقت کھا کے ایک مت بھوکا رہنا چاہتا ہوں تاکہ اس رب کو یاد کرتا رہوں لیکن زندگی کے آخری لمحات میں صحابہ کو یہ دعا سکھائی اللہ ما مان دے دے میں تیری راہ میں بھی زیادہ خرچ اور کسی کا محتاج بھی نہ ہو وہی برتن خاص ہو گئے جیسے معاشرے کا اصول ہے بس یہ دادا بو کے برتن ہے اس میں اور کوئی نہیں کھا سکتا کوئی کھائے گا تو بیماری لگ جائے گی ایک وقت آیا قدی الامر اللہ کے پاس چلے گئے لوگ آئے تعزیت کے لیے آزاب قبول کی اور اب وہ وقت آ گیا فیصلے کا باپ تو چلا گیا کیسے گیا یہ قیامت کو پتہ چلے گا اب اس مکان کی صفائی کے لیے اپنے اس نوکر کو واپس لانے کے لیے صفائی کر رہا ہے آٹھ سال کا بچہ ساتھ ہے صفائی کرتے کرتے ایک چھوٹا سا پیالہ بچے نے پکڑا تحت اپنی بغل میں چھپا لیا بنائی وسخ بیٹا اس کو پھینکو دیکھو کتنا عجیب ہے برا ہے گندا ہے اس کو پھینک دو لا ابا جان میں نہیں پھینکوں گا قال والی ماں کیوں نہیں پھینکو گے خالہ ماں اک لک جب آپ دادا بو جتنی عمر میں ہو جائیں گے تو میں بھی اسی میں ہی آپ کو کھانا دوں گا میں اس بچے کو کس نے بلایا ہو اللہ پھر رونے لگ گیا لیکن اب رونے کا کچھ فائدہ تھا پھر اپنے باپ کی چار فائی پہ لیٹنے لگ گیا کچھ فائدہ تھا وقت گزر گیا قبل وفر راس جب سر پہ کلاڑا لگے اس سے پہلے سوچنا چاہیے قبل فوات عوام وقت گزرنے سے پہلے آج وہ وقت ہے جن کے والدین زندہ ہیں یہ زندگی میں ایک مرتبہ پھل ملتا ہے دوبارہ میسر نہیں آتا اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان سے پوچھو ان کی ہر خوشی حسرت بن جاتی ہے کاش میرے والدہ ہوتے کاش میرے باپ ہوتے دعا کیجیے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو حفاظت میں صحت اور آفیت کی حالت میں زندہ رکھیں اور جن کے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کو کروڑہ رحمتوں سے نوازے والدین کا حق یہ ہے کہ ان کی بد دعا سے بچا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس دعوات لهن لا تین ایسی دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں جن میں شک نہیں ہے دعوت جب باپ اپنے بیٹوں کے بارے میں بد دعا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ قبول کرتے ہیں جرائچ بہت بڑا ولی بہت بڑا نیک اور سالے انسان نماز پڑھ رہا نفل نماز ماں کہتی ہے یا جرائچ اور جرائچ کس حالت میں ہے جواب دیجیے نماز کی حالت ہے سوچتے ہیں امی وصلا ایک طرف ماں ہے اور دوسری نماز کیا کروں یا جرائیج اور وہ نماز میں امی و صلاتی ماں ہے اور نماز کیا کرو نیت بھی نیک ہے ہے بھی نماز میں کہتے ہیں اب نماز نہیں توڑ سکتا ماں نے ہاتھ اٹھائے اللہم لا تمتو حتی تریہو المومی ساتھ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ مومی ساتھ بدکار عورتوں کا نہ دیکھ لے اللہ نے آواز سن لی جس کٹیاں میں رہتے تھے ابھی چند ایام ہی گزرے کہ آگے اس کو گرا دیا کہا یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو اور پتہ ہے تم نے کیا کیا